الحمد رب والصلاة والسلام علی سید اما بعد من بسم اللہ رب العلم و سلاۃ وسلام اب المسلیم الرجی اللہ وعلا آلیکا وعلا آلیکا حبیب اللہ وسلام علیہ نبی اللہ ولا علی نور اللہ مدری چینل کے ناظرین سلسلہ حسنِ اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اس سلسلے میں اسلام کی خوبیوں اسلام کی صفات اور اسلام کے بہترین اصولوں کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے مدنی پھول دیے جاتے ہیں اسلام کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے نیت یہ ہے کہ ہم اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات کو سن کر اور اس پر عمل کر کے اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے گھر کے معاملات میں بھی اسلامی تعلیمات کے رنگا رنگ مدنی پھول ایسے کھلائیں کہ ہمارے گھر کے اندر بھی اسلامی محبت اخوت اور بھائی چارگی کی ایسی فضا قائم ہو کہ ہمارا گھر بھی امن کا گہوارہ بن جائے انہی نیتوں کے ساتھ سلسلہ حسن اسلام لے کر حاضر ہوتے ہیں تو اول تا آخر سلسلہ دیکھنے کی نیت فرما لیجئے آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے میں انشاءاللہ موضوع کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا مگر پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیجئے آکۂ کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جس نے صبح و شام مجھ پر دس دس مرتبہ درود پاک پڑھا قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رسول اللہ آج کا موضوع وہ ہے کہ اگر اس موضوع کو ہم اپنی زندگی کا ایک جز بنا لیں اور اپنے لیے زندگی گزارنے کے حوالے سے اس کو ایک معاون بنائیں تو شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں محبت پیار اور ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ ہر طرف جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا سلسلہ ہوگا موضوع ہے بڑوں کا ادب اپنے سے بڑوں کے لیے ہمارے دل کے اندر کیا کیفیت ہونی چاہیے اسلامی تعلیمات اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے ہمارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا رشادات ہیں بڑوں کے حوالے سے کبائر یعنی جو ہم میں بڑے ہیں عمر کے اعتبار سے مرتبوں کے اعتبار سے جاہو منصب کے اعتبار سے دینی فضیلت کے اعتبار سے جو ہم نے بڑے ہیں تو جو بڑا ہے جس کو اسلام نے بڑائی عطا کی ہے تو اس کے لیے ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے بڑوں کے لیے ادب کا ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم مدنی پھول لیں گے بڑوں کا ادب یقیناً ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے جس میں اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ایک گھر سے اگر ہم شروع ہوں تو گھر کے افراد میں بھی چھوٹوں بڑوں کا رشتہ ہوتا ہے اگر ہم بزنس کمیونٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی چھوٹے بڑے کے معاملات چلتے ہیں سیٹ و ملازم ہیں اسی طرح دیگر چیزیں ہیں ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو چھوٹا اور بڑا یہ دو اسٹیپ ہمیں نظر آتے ہیں عمر کے اعتبار سے جو بڑے ہیں تو ان میں جو مسلمان ہیں جو صاحب اخلاق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی وہ ایک اپنی جگہ ہیں صاحب علم ہیں وہ اپنی جگہ ہیں مگر جو صرف عمر میں بڑے ہیں اور ان کو عمر کی وجہ سے ہم پر برتری حاصل ہے تو ان کے لیے بھی ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم مدنی پھول لیں گے تو موضوع ہے بڑوں کا ادب دیکھیں جس معاشرے میں بڑوں کا ادب نہ ہونا چاہیے چلے گھر کو لے لیں بڑوں کا ادب نہ ہو مثال ہے والد صاحب ہیں دادا ہیں بڑے بھائی ہیں بڑی بہن ہیں والدہ ہیں ٹھیک ہے پھوپی جان جو گھر کے اندر ہوتی ہیں تو ان یہ عمر میں بڑی ہوتی یقینا تو ان کا اگر ادب نہ ہو تعظیم نہ ہو ان کا احترام نہ ہو ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا نہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر میں وہ پیاری پیاری فضا نہیں ہوگی وہ محبت بڑا انداز نہیں ہوگا کیونکہ بڑوں کے ساتھ لحاظ مرمت ہی نہیں ہے اچھا اس کا سبب بساوقات ہوتا ہے کہ بڑوں کا بھی انداز اچھا نہیں ہوتا ہم دونوں پہلوؤں کو لیں گے ان شاء اور ادب و تعظیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے ہم غلام محدودین بھائی کی طرف چلتے ہیں غلام محدید بھائی ہمارا موضوع بڑوں کا ادب پہلے تو آپ یہ وضاحت کر دیں کہ ادب کیا سے ہے ادب کو ہم کس معنی میں لیتے ہیں اور ادب کو ہماری شریعت کس اعتبار سے بیان کرتی ہے لغت میں کیا ہے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں الحمد للہ والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ وسلمبیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ادب کے لغوی اور اصطلاحی معنی اپنی جگہ ہیں اور اس کا لغوی معنی یعنی لغت کے اندر جو ادب کا معنی ہوتا ہے وہ ہے طریقہ طریقہ, طریقہ انداز اس کو ادب کہا جاتا ہے جبکہ ایک باقاعدہ اس کی ایک خاص تعریف ہے اچھا اور مختلف تعریفیں اس کی کی گئی ہیں لیکن سب کا معال سب کا جو نتیجہ ہے وہ ایک ہی نکلتا ہے وہ میں انشاء عرض کرتا ہوں ادب کی ایک تعریف اس طرح بیان فرمائی گئی کہ جو چیز قول و فعل میں قابل تعریف ہو صحیح آپ کے قول میں اور آپ کے فعل میں آپ کے قول میں آپ کی, آپ کی گفتگو قابل تعریف ہو اور آپ کے فیل میں آپ کا عمل جو قابل تعریف ہو یہ ادب ہے اچھا اسے ادب کہتے ہیں اور حافظ ابن حجر اس کلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مکاری میں اخلاق کو اپنانے کا نام ادب ہے یعنی حسن اخلاق کے جتنے تقاضے ہیں بندہ اس کو اپنا لے تو ان کو اپنانے کا نام ادب ہے کیا بات ہے اور بعض نے اس کی تیسری تعریف اس طرح بیان فرمائی ہے جو ہمارے موضوع کے بالکل مطابق ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ بڑے کی تعظیم اور چھوٹے کے ساتھ نرمی کرنا یہ ادب اللہ اکبر ہمارے موضوع کو بالکل بیان کر دیا بالکل بیان کر دیا کہ بڑوں کی تعظیم کرنا بڑوں کی تکریم کرنا اور چھوٹوں پر نرمی اور شفقت کا اظہار کرنا یہ ادب کہلاتا ہے اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ادب بڑوں کا ہوگا جی جی جی عموماً ایسا ہی ہوتا ہے بالکل ادب یہ ہے کہ بڑوں کی تعظیم کی جائے ان کی عزت کی جائے لیکن یہاں یہ بیان فرمایا گیا ادب کی تعریف میں کہ ایک تو یہ کہ بڑوں کی تعظیم کرنا ان کی عزت کرنا ان سے حسن سلوک سے پیش آنا یہ ادب ہے لیکن بڑوں کا چھوٹوں پر نرمی کرنا یہ بھی ادب ہے یہی ادب میں آتا نا یہ بھی اخلاق میں چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ ایک بہترین طریقہ ہے یہ بھی ادب ہے جی یہ بھی ادب ہی کی تاریخ میں آئے گا تو اب بڑے بولے ہم کس کا ادب کریں تو بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں یہ بھی ادب کریں ہوتا تو ہے نا بڑا ہاں یہ تو ہے بالکل ہے لیکن بہرحال جو تعریف بیان کی گئی ہے اس کے مطابق اس بات کو ذکر کیا گیا کہ چھوٹے کا بڑے کی عزت کرنا یہ ادب اور بڑے کا اپنے چھوٹے پر شفقت کرنا یہ بھی ادب ہی کہلاتا صحیح ماشاءاللہ اللہ تو بڑوں کا ادب کرنا اس کا معنی یہ ہوا کہ بڑوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا بڑوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا بڑوں کی تعظیم کرنا بڑوں کے لیے اپنے دل کے اندر محبت پیدا کرنا اور بڑوں کے لیے وہ انداز اختیار کرنا قول و فیل میں بڑی پیاری بات کی غلام مجیدین بھائی نے کہ قول و فعل میں بڑوں کے لیے بڑے بھائی بڑی بہن والدہ والد دادا ٹھیک ہے دادی خالہ پھوپی یہ سب یقیناً عمر میں بڑے ہوتے ہیں تو ان کا بڑوں کے لیے ایسا انداز اختیار کرنا قول و فعل میں کہ جو قابل تعریف ہو یعنی آپ اگر وہ کام کریں اگر آپ وہ گفتگو کریں کسی بڑے کے لیے کسی بڑے کے بارے میں تو سامنے والا کہے کہ اس نے اچھی گفتگو کی ہے اس نے اچھا انداز اختیار کیا ہے اسے کہتے ہیں بڑوں کا ادب کرنا تو یقیناً بڑوں کے ادب کی بڑی اہمیت ہے اور اس پر انشاءاللہ ہم مزید مدنی پھول لیتے ہیں بڑوں کی تعظیم بڑوں کا ادب خالد بھائی اس حوالے سے یقیناً اسلام تو ہمیں بہت ساری باتوں میں بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں ہی رہنمائی فراہم کرتا ہے بڑوں کی تعظیم بڑوں کا ادب ان کے لیے ایسا انداز اختیار کرنا جو قول و فیل دونوں میں لائق کے تعریف ہو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک تو سب سے اولین اور بنیادی بات حسن اسلام کے اعتبار سے بھی اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ایک بڑی پیاری بات کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق سکھانے کے لیے آئے ہیں بالکل اور ادب جو ہے یہ اخلاق کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے بالکل کس کا ادب کیا جائے کیسے کیا جائے اسلام اس کی تفصیلی تعلیم ارشاد فرماتا ہے لیکن بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ صلط السلام کے لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے رسول اللہ عصفۃ الحسنہ اور حضور سعید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم کا انداز دیکھیں تو حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑوں کا ادب کر رہے ہیں حالانکہ حضور سے کون بڑا بالکل مرتبہ مرتبہ میں کوئی بڑا نہیں لیکن جو عمر میں بڑا ہے ابباس اللہ ماشاءاللہ جو عمر میں بھی بڑا ہے حضور علیہ السلام اس کو ایک تو بڑائی دیتے اور پھر جو دیگر مجالیس میں حضور علی اللہ سلام کے پاس آ کر بیٹھتا حضور ع صا سلام اس کا ادب سکھاتے ہیں کیا, بات؟ رضی, کیا بات رضی اللہ تعالیٰ والی بات میں کروں تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور اللہ بڑے ہیں؟ اللہ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بڑے تو حضور ہیں پیدا میں پہلے ہوئے کیا بات یعنی یہ الفاظ بھی ادب سکھا رہے ہیں جی کیا, کیا بات اس کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہی بات غلام جی محدود بھائی نے ارشاد فرمائی کہ کولن بھی اور املن بھی بالکل وہ ادب والے الفاظ کہے جائیں یعنی آپ کا کول یا آپ کا فیل کسی ایسی طرف لے کر نہ جاتا ہو کہ دیکھنے والا یہ کہ یہ اس نے غلطی کی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ایسا جو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ والی جو بات ہے نا یہ جاتی ہے بے ادبی کی بالکل ہاں اس کو یوں کرنا چاہیے تھا اس مقام پر ایسا ہونا چاہیے تھا اس چیز کا ادب یہ ہے یعنی اگر اس نے ایک سمجھے کہ ایرو لگا دیا ہے تو آپ سمجھ جائے کہ آپ کا یہ فیل ادب نہیں ہے جی ایک مرتبہ ایسے ہی ایک چٹکلاسا ہوا ہم آفس میں بیٹھے تھے تو ایک اسلامی بھائی آئے آ کر دروازہ کھولا کچھ بات چیت جو کرنی تھی ضروری کام تھا ان کا وہ کیا اور پھر چلے گئے تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے جی تو یوں دو تین مرتبہ ہو گیا اب جو آتا دروازہ کھولتا جاتے وقت وہ دروازہ چھوڑ جاتا تو ہمارے مبلک دعوت اسلامی میں ہروز بھائی بیٹھے بیٹھے تھے اس وقت وہاں تو انہوں نے بڑی پیاری بات رشاد فرمائی کہ دروازے کا ادب یہ ہے کہ اس کو جس حالت میں پایا جائے اسی حالت میں چھوڑا صحیح بالکل صحیح گا جب کھول کر آئے ہیں تو جائے जी जी عدب پھر بند کر کر جائیں ادب یہ ہے حضور جانے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے اگر ہم رہنمائی لیں تو چند گوشیا میں ایسے بھی ملتے بھی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے کوئی مقدمہ لے کر آئے تو جو چند حضرات مقدمہ لے کر آئے تھے ان میں سے جو کم عمر تھے انہوں نے بولنا شروع کر دیا صحیح سب سے پہلے انہوں نے معاملہ رکھا حضور کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے بولنا شروع کیا تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ فائنل کبیر اب خاموش ہو جائیے है है بڑا کہاں ہے اللہ اللہ اخلاق تعلیم فرمائے جا رہے ہیں کیا بڑے موجود ہیں تو پھر چھوٹوں کو ایک ادب یہ بھی رکھنا چاہیے ملحوظ کہ ان کی موجودگی میں بولنے میں پہل نہ کر صحیح یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ بڑوں سے بوڑھوں سے آگے نہ چلائے السلام چھوٹوں بس شفقت فرمانے والے ہیں بہت زیادہ مگر پھر بھی تعلیم فرمانے کے لیے آپ نے کہا کہ بڑے ادب یہ شکت کا شکت کا ایک انداز یہی ہے نا یہ بھی ہے نا کہ چھوٹوں کو ادب سکھایا جائے بالکل بالکل اگر نہ سکھائے تو پھر کون سکھا کا میں کائنات ہیں میں یہی لفظ کے حضور مول میں کائنات ہیں وہی تو سکھانے والے ہیں وہ سکھائیں گے تو سیکھیں گے ماشاءاللہ ان کی سیرت جو جتنا پڑھتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضر علی اسلام کو جو جتنا پڑھتا جاتا ہے اتنا ہی وہ حضور علی صاحب اسلام کی سیرت کی طرف جاتا جاتا ہے جس قدر حضور کی سیرت پڑھے گا اس قدر اپنانے کا جذبہ ملے گا علما کو دیکھیں صلاح کو دیکھیں حضور علی صاحب السلام کے صحابہ کو دیکھیں یہ انداز حضور علی صاحب السلام کے صحابہ کا حضور علی اسلام کا اپنا اور پھر حضور کے بعد حضور کے جو صحابہ ہیں ان کی سیرتوں میں بھی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا حضور علی صاحب السلام کی زندگی کے بعد واقعات کاپی پیسٹ کی صورت میں ہمیں مل رہے ہیں کہ جیسا حضور نے کیا ویسا کر کیا بات جو انداز حضور نے اپنایا وہ کامل پائی جاتی جی ہے ما شاء اللہ, اللہ تو بڑوں کے ادب کے حوالے سے ہماری اسلامی تعلیمات دیکھیں بیان کی گئی نبی پاک علیہ السلام کا انداز دیکھیں ایک بتایا گیا کہ چھوٹوں کو تعلیم کی کہ بڑوں کی موجودگی میں گفتگو میں آغاز وہ نہ کریں تو یہ دیکھیں ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی گفتگو چل رہی ہے کوئی معاملہ ہے کسی بات پر مشورہ ہو رہا ہے اور بڑے موجود ہیں تو چھوٹوں کو یہ چاہیے کہ بڑوں کو پہل کرنے دیں وہ بڑے ہیں بڑے گفتگو کریں گے اس کے بعد اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بھی گفتگو کریں ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر بڑے ہی آپ سے کہیں کہ بھائی آپ گفتگو کا آغاز کریں یا آپ شروع کیجئے آپ تمہید باندھیے یا آپ یہ کام کیجئے تو اب یہاں پر ان کے کہے کو پورا کرنا یہ ادب ہے کہ انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ یہ کام کیجئے تاکہ ان کے کہے کو ماننے پر بھی یہ جو آپ کا عمل ہوگا یہ ادب کے دائرے میں رہے گا تو انشاءاللہ ادب کے حوالے سے بڑوں کے ہم مزید مدنی پور لیں گے ایک کال لیتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ناظر ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی جناب آپ بڑوں کے ادب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں گفتگو تو بہت اچھی ہے مجھے ذرا ایک کنفیوژن میری دور کر دیجیے کہ دو بھائی ہیں عمر میں کچھ سالوں کا فرق ہے شاید ایک سال کا فرق ہے یا ڈیڑھ سال کا فرق ہے اور ان کے آپس میں فرینڈ شپ بھی اچھے ماحول میں رہتے ہیں تو اب یہاں پہ جیسے ایک دوست کے ساتھ جیسا ماحول ہمارا عموماً ہوتا ہے تو بڑے بھائی کے ساتھ اگر اس طرح کا معمول ہو تو یہ کیا کے خلاف ہوگا جی کیا فرمائیں گے جی میں یش کرنا چاہوں گا کہ دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک ایک دوسرے کا ادب کریں ٹھیک ہے اب اگر بے تکلفی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ایک دوسرے کو وہ برا بلا کہنا شروع کر دیں گے یا ایک دوسرے کی بےعد بھی کرنا شروع کر دیں گے تو اسی طرح اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو اس کو نیکی کی طرف بلائے انہوں نے تو بھائی کا تذکرہ کیا لیکن دوستوں میں بھی مساوقات ایسا ہوتا ہے تو ایسی بے تکلفی کہ جو ناراواز سلوک کی طرف لے جائے یا غیر اخلاقی حرکات کی طرف لے جائے یا جو غیر شرعی کاموں کی طرف راغب کرے تو ایسی بے تکلفی یہ قابل مزم غیر شرعی نہیں ہے خالد بھائی غیر شرعی نہیں ہے بس یہ کہ ہمارا آپس میں اس طرح کا ہے کہ ہم دو بھائی ہیں بس ایک ساتھ سال کا فرق ہے اور ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں گفتگو کا انداز ہے آنا جانا ہے اب چھوٹا والا بڑے کو بڑا نہیں سمجھتا بڑا والا چھوٹے کو چھوٹا نہیں سمجھتا کیا کریں چھوٹا والا بڑے کو بڑا نہیں سمجھتا اور بڑا چھوٹے کو چھوٹا نہیں سمجھتا تو کیا سمجھتا ہے بھائی, بھائی سمجھتا ہے بھائی سمجھتا ہے نا؟ دوست سمجھتا دوست سمجھتا ہے دوست سمجھتا ہے ہے نا دوست دوست تو دوستوں میں ملن ساری اور فرینڈنس ہوتی ہے دی دی اور وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس میں کسی کے حقوق کو تو پامال نہیں کیا جائے گا عزت نفس کا کوئی عام انسان ہے تو اس کے ساتھ بھی خیال ہی رکھا جاتا ہے اب جہاں بھائی ہوگا تو یہاں پر تو رشتہ مسجد بڑھ جائے گا دوست بندہ بلکہ میرے خیال سے جو اساحیل نے سوال کیا ان کی طرف تھوڑی اس طرح ان کی توجہ کچھ اس طرف بھی تھی کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو دو دوست ہوتے ہیں آپس میں وہ اتنے زیادہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا کھلا ہوا ہوتا مطلب عجیب عجیب و غریب بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ادب سے بات کر رہے تو کہتا تھا اور پھر آپ کہہ دیں تو اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ ناراض ادب سے طبیعت خراب تو نہیں ہے آج آپ کا منہ تو نہیں بنا ہوا تو اس, اس طرف شاید وہ توجہ دلانا थी چاہ رہا ہے ہاں یہی ہے اصل میں جب آپس میں دوستی ہوتی ہے تو پھر وہ گفتگو کا انداز بالکل رف ہوتا ہے تو وہ یہی کہ ہم بات کر رہے ہیں ادب سے جیسے مدنی انعامات میں بھی ہے نا کہ اگر آپ اپنے بڑوں سے اور چھوٹوں سے بلکہ ایک دن کے بچے سے بھی آپ کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں یا تو کہ تو وہ ہمارے ہاں تو جب ایک کھلا ماحول ہو تو پھر تو آپ جناب کہاں تو تڑاکی ہوتی ہے تو پھر اسے کیا بے ادبی بولیں اس کو اچھا سمجھا جائے گا یا نہیں اخلاق کے دائرے میں نہیں سمجھا جائے گا اس کو اخلاق کے دائرے میں یعنی کسی ن... موذب آدمی کے سامنے اس طرح گفتگو یہ نہیں کر سکتا پتہ چلا کہ یہ اخلاق سے ہٹ گئے ہمیں چاہیے کہ ایسا با انداز با اختیار کریں جو کسی موذب آدمی کے سامنے ہم آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں تو آپ کی والی تعریف پہ جو آپ نے بس وہی نا کوئی تعریف کیا تعریفات کے تحت ہی لے کر چلا جاتا ہے نا بالکل ڈائریکشن درست رہتی ہے اور اگر آپ تعریف سے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ آپ نے لیمٹ کراس کر رہی صحیح،, صحیح ان لمٹس میں رہا جائے آپ ادب کے دائرے ماشاء ما نبی پاک علیہ السلام کے اس بارے میں کیا ارشاداتے ہیں بڑوں کے ادب کے بارے میں کوئی ایک آدھ حدیث بالکل سرکار علیہ سلاۃ وسلام کے فرامین موجود ہیں ایک حدیث پاک سرکار علیہ سلاۃ وسلام نے اشاد فرمایا لئی سمینا ملم یوقیر کبیرانہ ویرحم صغیرانہ یعنی سرکار علی سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ اللہ اللہ وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے یا ہماری امت کے طریقے پر نہیں ہے تو اب یہ ایک فرمان ہے سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح. کا اور یہ بڑا ڈرانے والا فرمان ہے کہ हुँ. جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرے گا اور جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں اللہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم کر لیں اور صحیح. چھوٹوں پر شفقت نرمی اور پیار محبت سے پیش آئیں کہ یہ سرکار علی علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سرکار علی سلاسلام نے شاید فرمایا کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کی بڑی عمر کی وجہ سے عزت کرے گا اللہ اللہ کسی بوڑھے کی اس کی بڑی عمر کی وجہ سے عزت کرے گا تو اللہ تبارہ کا تعالی اس کے لیے کسی کو مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت اللہ, دے اللہ, اکبر اللہ, اللہ حواب دیکھیے یہ بشارت ہے اور بہت پیاری بشارت اور خوشخبری سبحان ہے اللہ کہ جو نوجوان بعض اوقات ایسے اپنی جوانی کے نشے میں مست ہوتے ہیں ان کو کسی کا لحاظ نہیں ہوتا بالکل اور کسی طرف وہ دیکھتے نہیں ہیں بلکہ اوقات تو والد ہے, بڑے بھائی ہیں دادا ہیں ان کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی بالکل اب ہمیں سوچنا چاہیے کما تدین و تدان جیسی جی کرنی ویسی بھراپا یہ بھی بُڑھاپا سب پر آنا اپنے بھی آپ پر بھی آنا تو اب عزت ادب احترام اور تعظیم و تقریم کا دامن ہمیں تھام کے رکھنا چاہیے اور بڑوں کی عزت کرنی چاہیے کہ دیکھئے یہ ادب ہی سب کچھ ہے یعنی اگر میں یوں کہوں نا کہ ایک مسلمان کی زندگی میں ادب ہی ادب ہے بالکل اور ادب کے اگر اس دین سے ادب کو نکال دیا جائے تو کچھ باقی نہیں بچتا صحیح اچھا ادب کا یہ بھی مانا ہے ایک غالباً لکھا ہے کتابوں میں کہ اس چیز کو اپنے مقام پر رکھنا یہ ادب بھی کہلاتا ہے جی مثال کے طور پر اب بڑا ہے بڑا ہے تو بڑے کے ساتھ اس کے لحاظ اور اس کے مقام کے اعتبار سے پیش آنا یہ ادب ہے جی بالکل تو اب ایک اقبال کا ایک شعر بھی ہے جس کا مفہوم میں یش کروں کہ اگر یہ کہا جائے کہ دین کیا ہے تو بہت لمبی چوڑی تقریر کرے پھر سمجھایا جائے اور اگر ایک جملے میں سمجھایا جائے دین کیا ہے تو دین طلب محبوب میں تڑپنے کا نام ہے اللہ کیونکہ ادب سے شروع ہوتا ہے اور رشق پر ختم ہوتا ہے ادب ادب قدم قدم پر ادب ہے آپ دیکھیں کہ والدین کا ادب کتنی وضاحت کے ساتھ پرانے مجید میں بیان فرمایا گیا رشتہ داروں کا ان سے حسن سلوک کرنے کے حوالے سے پھر پڑوسیوں کے حقوق ہے تو یہ ادب نہیں ہوگا تو کیسے ادا ہوں گے بالکل ادب اس میں ملحوظ خاطر ہوگا تو یہ ادا ہوں گے اسی طرح سرکار علی سلاۃ وسلم نے فرمایا حضرت اللہ تعالیٰ کو اچھا یہ دیکھیں کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے خاص حضور کی صحبت میں رہنے والے سابق دس سال انہوں نے حضور کی صحبت میں گزارے حضور کی خدمت میں گزارے اور یہ خود بیان کرتے ہیں کہ سرکار علی سلاسلام کی شفقت مجھ پر ایسی ہے کہ دس سال میں حضور کی بارگاہ میں رہا کبھی ایسا نہ ہوا کہ سرکار علی سلاسلام نے کبھی مجھے کام کے بارے میں کچھ کیا ہو کچھ ارشاد فرمایا ہو اور اگر میں نے وہ کام نہیں کیا یا تاخیر کر دی تو کبھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے انس یہ کام کیوں نہیں کیا اللہ اللہ کیوں کیا کیوں نہیں کیا یہ الفاظ میں نے کبھی سرکار سر کیا بات سے بات دس سال کے عرصے میں کبھی نہیں سنا تو یہ سوچنا چاہیے اب یہ سیٹ اور ملازم کا اس میں ہمیں ایک سبق ہے ہی کہ, ہی کہ اگر ملازم سے کوئی کام غلط ہو جاتا ہے جانے انجانے میں تو سیٹ کا اس وقت کیا انداز ہوتا ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے حضرت, حضرت انس سے سرکار علی سلاسلام نے فرمایا یعنی بڑوں کا ادب و احترام کرنے سے سلا کیا ملتا ہے حضر نے فرمایا اے انس بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں پر شفقت کو لازم کر لو اگر یہ کر لوگے گے تو تم جنت میں میری رفاقت اللہ اکبر کبیر اللہ جنت میں میرا پڑوسی ہونا تمہارا مقدر بن جائے گا اگر اس بات کو اپنے بات سینے سے لگا لو اتنا آسان طریقہ بتا دیا ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہترین اصول بیان کر دیا گیا جنت میں نبی پاک علیہ السلط والسلام کی رفاقت کا کتنا آسان طریقہ منی کے ناظرین آج پتہ چلا حضرت انس کو تعلیم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کو لازم کر لو کہ میرے ساتھ جنت میں رہو گے کس کو نہیں چاہیے نبی پاک علیہ السلام کا جنت میں پڑھو سب کو چاہیے ہر مسلمان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول گی تو نبی پاک علیہ السلّام کے قدموں میں ہمیں نبی اکرم علیہ سلاۃسلام کے قدموں میں جگہ مل جائے مسلمان یہ چاہتا ہے کتنا آسان طریقہ ہے کتنا پیارا انداز ہے ہمیں بتایا گیا کہ بڑوں کا ادب کریں ملت اور چھوٹوں پر شفقت کریں آپ کیا فرمائیں خالد بھائی نبی پاک علیہ السلام کی اس بارے میں ارشادات جو ہیں ایک تو غلام محی بھائی نے بڑی پیاری روایت ارشاد فرمائی حضور صاحب السلام کی روایت بیان کی حضور علی وسلام کی حدیث بیان کی بوڑھوں کے, کے ساتھ اس نے سلوک کے حوالے سے کی اس سے گزر عرصات السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک بارہ اس کے لیے کسی شخص کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کی عزت کرے گا اس کے تحت لکھا کہ اس حدیث میں کویا بشارت دی جا رہی ہے کہ جو با ادب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر لمبی کرے گا یہ تو پیارا الحمد للہ مفسرین شارحین جو حضور علیہ و السلام کی حدیثوں سے محبت کرنے والے کثرت سے حضور کی حدیثوں کو پڑھنے والے ہیں وہ یہ باتیں الحمدللہ بیان کرتے ہیں اور ایک اور روایت میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیش کروں سعید الس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا بڑوں کی عزت کرو چھوٹوں پر رحم کرو میں اور تم قیامت کے دن یوں آئیں گے اللہ اکبر اس طرح دو انگلوں کو کیا بات ملا کر رشاط کہ میں اور تم قیامت کے دن یوں آئیں گے शिखानला, शिखानला, शिखानला عمل کیا بڑوں کی تعظیم کر شفقت کر دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی جس گوشے پر نظر کیجئے ایسا لگتا ہے کہ حضور علیہ سات والسلام کی زندگی میں یہ بات بہت کثرت سے پائی جاتی ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹوں پر کس قدر شفقت کر رہے ہیں انداز یہ کہ مدینہ منورہ کے قریب میں جو آس پاس دیہاتی بستیاں تھیں تھی ان کے بچے حضور علی صاحب السلام کی بارگاہ میں آ جا کر سردی کا وقت ہوتا فجر کے وقت حضور علی صاحب السلام کی بارگاہ میں پانی لے کر آ رہے ہیں اللہ اللہ حضور علیہ اللہ انگلیاں ڈبو کر اس کو متبرک کر دیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیا بات ہے فرمایا لوگ اتنی محبت سے آئے ان کو منع کر دیں یہ حضور علیہ وسلم کی شفقت کیا بات پھر حضر علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام علیہ الردوان نے شفقتیں سیکھی ہیں محبتیں سیکھی ہیں تو پھر ان کا اپنا انداز یہ تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضور علیہ وسلام نے ارشاد فرمایا فرمایا مومن کی مثال اس درخت کی ہے جس کے پتے نہیں گرتے اچھا مومن کی مثال اس درخت کی طرح جس کے پتے نہیں گرتے ٹھیک ہے فرمایا اچھا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اللہ اکبر حاضرین مختلف موجود تھے درختوں کے نام عرض کرنے لگے کئی لوگوں نے کئی جواب دیے لیکن حضور علی صاحت کو جو جواب مطلوب تھا اور جو درست تھا وہ نہیں دیا ٹھیک ہے میں بھی موجود تھا میرے ذہن میں فوراً آیا کہ وہ تو کھجور کا درخت ہے جس میں اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا حضرت ابو بکر حضرت عمر یہ سب صحابہ موجود تھے کابر صاحبہ کہتے ہیں میرے ذہن میں جواب تو آ گیا لیکن حضور علیہ صاحب تو علیہ السلام نے کسی کے جواب کی تصدیق نہیں کی میں کیونکہ سب سے چھوٹا تھا میں نے کچھ کہا نہیں جب حضور علیہ صاحب و سب کے جوابات سن چکے تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا وہ کھجور کا سبحان اللہ کیا بات عدب ہے ادب دیکھیں کیسا حضور کی مجلس میں بیٹھنے کا کیا بات ہے کہ معلوم ہے؟, ہے ایک بات ان کے بھی ذہن میں آ گئی لیکن دی بڑوں کا ادب بڑے بول رہے ہیں تو مجھے خاموش بات, بات ہے یہی تو بڑے بڑے اگر حضور علی صاحب و ان کی بات بل کی تصدیق نہیں کر رہے تو پھر میں تو بچہ اچھا ہوں مجھے رہنا چاہیے یہاں پر ادب بتایا بعض اوقات کے سرکار علیہ السلاۃ والسلام صاحبہ کے سے کچھ سوال فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ معلوم ہے کئی حدیثوں میں اس طرح کا مضمون ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہے تو صحابہ کا جواب ہوتا و اللہ اللہ اور اس رسول بہتر یہ بھی ہے اور یہاں بعض اوقات صحابہ کو پتا ہوتا تھا لیکن پھر بھی اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانا جا بات ہے اور اس بات, بات, بات کی نسبت سرکار علی سلاسلام کی طرف کیا کرتے تھے اسی طرح کی اب یہ تو تھا صحابہ کا ادب نا ٹھیک ہے اور یہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں دونوں طرح کا پہلو آپ کو ملے گا کہ سرکار کی شفقت اور سرکار علیہ سلاد علی وسلام سے ہم نے شفقتیں سیکھی ہیں حضور علاحت والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی رسول اللہ مجھے عمرے کی اجازت عطا فرمائیے صحیح سبحان اللہ تو سرکار نے عمرے کی اجازت عطا فرمائی مم آپ مم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ جب جانے لگے تو سرکار علی سلاۃ والسلام نے اشاد فرمایا اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولو اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا اب یہ سرکار کی شفقت ہے سرکار علی سلاۃ والسلام ان سے دعا کے لیے ارشاد فرما رہے کیا بات؟ اب یہ سرکار کی شفقت ہے نا اب آپ دیکھیے یہاں پر سرکار نے ان کو یہ فرمایا کہ میرے بھائی, میرے چھوٹے بھائی اب سرکار نے ان کو بھائی فرمایا اور ان کا ادب دیکھیے کہ انہوں نے ساری زندگی گزار دی کبھی انہوں نے سرکار کو بھائی نہیں کہا نہیں کہا یہ نہیں کہا ادب یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے تو سر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ بجول کریم حضور کے کیا نام ہے چرچا چرچا ہیں اور پھر ان کے بارے میں تو سرکار نے خود فرمایا انتا عقیف دنیا والآخر اللہ کہ تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو کیا بات صحابہ ادب دیکھیے کہ صحابہ نے جب بھی سرکار کو پکارا آپ پوری زندگی صحابہ کی اٹھا کے دیکھ لیں تو یا رسول اللہ کہہ کے کہ یا رسول اللہ ادب اللہ کے نام ماشاء اللہ ادب کی کی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے ایک کال لیتے ہیں اور سنتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں جی سنائیے گا میرا نام محمد شفیع تاری میرا سوال یہ ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں ادب کی تو ادب سے مراد کیا ادب کیا یہ کہ ہم اپنے بڑوں کے آگے بالکل ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے اس جہاں تک چھوٹوں کے حقوق ہے بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹوں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں تو اس بارے میں برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے جی بھائی بڑوں کے سامنے ہاتھ باندھے بیٹھے رہنا ان کے ہر بات میں ہاں ہاں کرنا یہی ادب ہے یا چھوٹ بڑوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے تو حقوق ادا کریں کیا فرما کر حرج ہے اگر بڑے شریعت کے مطابق بات کر رہے ہیں تو اس میں ہاتھ باندھ کے بیٹھ کر سننے میں کیا حرض ہے حرج تو کوئی نہیں سننا چاہیے اگر جانتے اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جو واقعی مطلب خلاف مزاج ہو اور اس طرح کی بات ہو تو ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے بڑوں کے سامنے ادب ہی کیا جائے گا یہ نہیں کہ ان کا گریبان پکڑا جائے گا جا کر کے آپ صحیح بات نہیں کر رہے ایک انداز سے ان کو سمجھایا جائے گا اصلاح کرنی ہے اسلح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو زلیل کر دیں آپ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو تو آپ ان کو سمجھائیں گے اصلاح کریں گے لیکن اس میں بھی ادب کا پہلو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا زمانہ حضور جان کے پیارے مبارک و سب سے زیادہ روایت کرنے والے ایسا عظیم مرتبہ ایسا مقام ان کا مسلمان ہو گئے حضور علیم سے شرف صحابیت مل گیا لیکن ان کی والدہ ایمان نہیں لائیں اپنی والدہ کو سمجھاتے والدہ ایمان نہیں لاتی بارہ ایسا ہوا سمجھایا نہیں مان لائی ایک دن گھر پہنچے حضور علی سات وسلام کی بارگاہ سے اٹھ کر تو اس دن والدہ نے حضور علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کی برا بلا کہا <تصفح> روتے روتے حضور علیہ ساتو السلام کی بارگاہ میں حاجت اللہ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کو سمجھایا کرتا تھا کہ آپ پر ایمان لیا ہے لیکن نہیں لاتی تھی آج تو اس نے حد کر دی یا رسول اللہ آپ کو برا بھلا کہا ہے آپ ان کے لیے دعا فرما دیں کہ وہ ایمان لے اللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہتے ہیں حضور السلام کی دعا ختم ہوئی میں گھر پہنچا تو گھر میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی اور ایک روایت میں کہ گھر سے پانی باہر آ رہا تھا okay. کچھ دیر میں نے انتظار کیا پھر دستک کے بعد جب والدہ نے دروازہ کھولا تو کھولتے ہی یہ کہا کہ ابو ہریرا مجھے بھی اپنے نبی کے کلمہ پڑھا کر اللہ اکبر واہ کیا بات یہ مبارک انداز بات? ہمارے صحابہ کا اور بڑوں سے بات کرنے کا اندازہ سامنے نہیں کہا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے وہ کہا کرا دیساط اسلام کے عادی میں تعلیم ملتی ہے کہ اگر والدین خدا ناخواستہ کافر ہیں تب بھی ان کا من حیث الدین والدین ادب ہی کیا جائے کفر کی وجہ سے جہاں تو جب مسلمان ہے تو مسلمان کا ادب تو پھر اپنی جگہ رہے گا مگر میں یہ کہہ رہا تھا خالد بھائی کہ زمانہ کیونکہ ایک معاشرتی طور پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں جب زمانہ اتنا ایکسٹرا ہو گیا ہے اور ہر ایک اپنے طور پر بہت سارے معاملات میں فیصلہ کرنے لگا ہے بچہ بڑا ہو گیا ہے خود کمانے لگا ہے بہت ساری چیزوں میں خود جو ہے وہ فیصلے کرنے لگا ہے دوست اس طرح کے ہیں کہ جو اس طرح کی گیدرنگ دیتے ہیں اس طرح کی صحبت دیتے ہیں تو اب کیا ضرورت پڑی ہے کہ والدین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے بٹ ٹھیک ہے والدین اپنے گھر میں خوش ہیں اپنے معاملات میں خوش ہیں بھائی بڑا بھائی اپنے گھر میں خوش ہے بڑی بہن اپنے گھر میں خوش ہے مجھے اپنی فیملی میں خوش رہنے تھے مجھے کیوں بار بار ادب اور تعظیم کی بات کی جا رہی ہے آپ مسلمان ہیں تو کیا اسلام اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کو ادھر رکھ دیں اس کو ادھر رکھ دیں آپ بالکل آزادانہ لائف گزارے آپ کی زندگی میں اسلام نے جتنی آزادی دی ہے اور کس نے دی ہے لیکن اسلام نے چیزوں کے حقوق بھی تو بیان کیے بالکل والدین کہا کیے ہے بھائی کہا کیے ہیں بہن کہا کیے ہیں سب کے مختلف حقوق بیان کیے پھر ہم یہ دیکھیں نا کہ ہم کو والدین یا یہ جو بڑے ہیں یہ بوجھ کیوں لگ رہے جبکہ ہم کسی جگہ اگر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ملازمت کرتے ہیں تو وہ چار پیسے دیتا ہے تو وہ ہمیں جو چاہے کہے اس کی بات تو ہم بڑے دب کے سنتے ہیں اگلے دن اس پر عمل بھی ایسا کرتے ہیں کہ پچھلی ساری خطائیں دل کے اندر تو پھر بھی ہوتا نا یہ اگر میرا سیٹ نہیں ہوتا نا تو اس کو بتاتا میں مگر یہاں پہ بھی وہ ایک بات ہے سیٹ ہے وہ پیسہ دیتا ہے تو کچھ نہیں بول سک دیکھیں والدین نے کیا کیا ہے پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ والدین نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے والدین کا والدین کا وجود ہمارے وجود کا سبب ہے تو اس لیے والدین کا ادب ضروری ہے بڑے کا معاملہ اگر اس کے ساتھ پھر کیسا لگے گا جی بالکل کما تودان کے تحت تو یہ سوچنا چاہیے کہا جاتا ہے اکثر امین کا سنن اکثر امین کا تجربہ عمر عربی جی جی جو تم سے عمر میں بڑا ہے وہ تم سے تجربے میں بھی تو بڑا ہے اپنے سینئرز کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں کہ جناب مجھ سے میری فیلڈ میں بہت سینئر ہے اس کی بات سیکھنی چاہیے اس کی بات توجہ سے سننی چاہیے والدین بڑے بھائی یہ سب کہاں ہے آپ سے سینئر ہیں ان کی عمر بڑی ہے تو ان کا تجربہ بھی آپ سے زیادہ ہوگا تو ان سے سیکھنا چاہیے کال اور دیجیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ عدب کی بات کر رہے لگا ہوں کہ یہ ایک ماں کا اور یہ جو بیوی ہے اس کے عدب کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں یعنی کہ صحیح طرح جب شادی ہو جاتی ہے انسان کی یہ کیوں نہیں عدد سے سانس کے ساتھ رہتی یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو آپ نے جہاں پہ اشارہ کیا ہے کہ شادی ہونے کے بعد ساس اور بہو ان کے دور درمیان یہ ادب و تعظیم کا رشتہ کیوں نہیں ہو پاتا حالانکہ ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے بہو بیٹی کی جگہ ہوتی ہے تو اس کا جو سبب ہے نا وہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آنے والی ہے وہ اسے اپنی ماں کا مقام نہیں دے رہی اسے وہ مقام نہیں دے رہی جو اپنے گھر والوں میں دیا کرتی تھی اور جس کے یہاں یہ آئی ہے نہیں رشتہ ہو کر یہ لوگ بھی یا یہ ساس جو ہے اسے اپنی بیٹی کی طرح نہیں سمجھ رہی شاید اسی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہو پا رہا آپ کیا کہتے ہیں اس کا مین سبب جو میں سمجھ سکوں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ عدم برداشت عدم بالکل سرو تعمل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا سا کام اس نے بگاڑ دیا تھوڑا سا کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو بھائی سر گھر کو سر پہ اٹھا لینا ہے ادھر سے شور آ کے چیخ رہا ہے ادھر سے سانس چیخ رہی ہے ادھر سے سسر بول رہی ہے یہ کوئی کھانا بنا ہے اتنا نمک میری زبان جل گئی یہ اگر نمک کم ہو جائے تو باتیں اگر پانی مانگا پانی اگر وہ اتفاق سے گرم لا तो گر دے دیا تھوڑا تو ٹھنڈا کیوں نہیں لے کر تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب چک چیک اور اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر گھر تو گا, سبب صبر و تحمل کا ہونا نہ ہونا یہ ایک سبب ہے آپ کیا فرماتے ہیں اللہ رحمت فرمائے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ وجہ یہ ہے کیونکہ ایک عمر ہے جی جی اور پھر یہ اسپیس گفتگو ہے اس پر وہ بیان کرے نا جنہوں نے جن کا تجربہ ہو امیر علیہ سنت مدنی پورے ارشاد فرماتے ہیں ایک مدنی مذاکرہ امیر علیہ سنت کو اسی طرف ہم ریفر کر دیتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کا ایک مدنی مذاکرہ مکمل مدری نے جاری کیا تھا گھر امن کا گہوار کیسے بنے اس کو لیں اس کو سنیں میرے علیہ سنت نے بھی ظاہر وہی مدرف الرشاد فرایا ہے جو غلام محدود بھائی نے ارشاد فرمایا جو محسن بھائی نے ارشاد فرمائے اور ایسا ہی ہے کہ ہم محبت کے ساتھ رہیں اپنا سمجھ کے رہیں اور پھر صبر و تحمل کو ہاتھ میں رکھیں ان کا دامن نہ چھوڑیں تو ان شاء اللہ, اللہ تک انشاء تک انشاء تک انشاء تک انشاء ہم بات کر رہے ہیں بڑوں کے ادب کے بارے میں یقیناً آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوں گے بڑے بھائی کا ادب بڑی بہن کا ادب ہم تو بڑا ادب کرتے ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں مگر یہ کہ سامنے سے ریسپانس نہیں ملتا اس کا کیا حال ہے سامنے سے ریسپونس نہیں ملتا ہم تو کرتے ہیں تب مگر سامنے والا وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے اس کا کوئی حقیقی ادا نہیں کیا میں تو جو میرا جتنا ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں مگر سامنے والا نہیں کر رہا کیا کریں سامنے والا کرے گا اگر وہ آپ کو کرتا سمجھے گا شاید آپ اس طرح سے کر نہیں رہے جس طرح کرنا چاہیے بساؤ کا تو ایسا ہوتا ہے نا ایک نا کھلا کے پلیٹ مار دیتے ہیں یہ یوں پانی دینا ہے اور ایک یوں دینا ہے جی اب یہ دینے والے انداز میں یقیناً آپ کا لی بھی لیا تھا پھر یوں پھینک بھی دیا بالکل صحیح طرح سے آپ نے دیا تھا اسی طرح سے وہ گیا صحیح صحیح تو ادب کر رہا ہوں لیکن سامنے والوں کو یہ بدتمیزی سمجھ میں آ رہی ہے مدینہ نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحت دے شفا دے واقعہ بیان فرمایا کہ وہ کیا ہے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مسکراہٹ کے حوالے سے ہم نے بیان کیا مسکرائے سے بہت فائدے ہوتے ہیں گھر بس جاتے ہیں اور گھر میں سکون آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ کہ رہے ہیں کس طرح نے کہا کہ میں تو جناب بہت مسکراتا ہوں جب مسکراتا ہوں تب پڈا ہوتا ہے جب مسکراتا ہوں جب جھگڑا ہوتا ہے لڑائی جاتی ہے جب مسکرانے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا مسکرا کے دکھائے آپ کیسے مسکراتے مسکراتے ہیں وہ نے فرمایا مجھے غصہ نہیں لگا اللہ آپ کبھی مسکرانے پر تو غور کریں کہ آپ کس طرح مسکرا رہے ہیں آپ کا مسکرانا آپ کے غصے میں آنے سے زیادہ تکلیف دے ہو رہا ہوتا ہے تو میں یہاں سے صرف بات یہ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں نے انداز پر غور کریں کہ ہمارے انداز میں تو کوئی غلطی نہیں ہے ہم بسا ایسا ہوتا ہے کہ آج ہی میں بیج بو کر کل ہی فصل کاٹنا چاہتا ہوں شام میں مجھے مل جائے جو ملنا ہے جی ہاں بسا ایسا انداز ہوتا ہے تو یہ فوری نتیجہ نہیں آتا تو اپنے انداز پر غور کریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو اس میں سیکھنے کو ملے گا کہ میں جو جس کو میں ادب سمجھ رہا ہوں ہو سکتا وہ ادب سامنے والے کے نزدیک نہ ہو دنیا والوں کے نزدیک ہی ادب نہیں میں اسے ادب سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں میں نے حق ادا کر دیا ہے میں نے اس کو جو ہے اس کی جو ہے کا جو ہے لحاظ رکھا ہے میں نے اس کو اہمیت دی ہے مگر میرا انداز اس طرح کا ہے کہ وہ سامنے والا یا کوئی بھی اسے جو ادب و تعظیم نہیں کہہ رہا تو اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے علیہ میرے نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بالکل ادب اس وقت سکھا رہے ہوتے ہیں جب سکھانے کے وقت ہی نہیں ہوتا مہمان بن کر کسی کے یہاں جا رہے ہیں دروازے پر دستک دے دی اب بچے کو بول رہے بیٹا جھگڑا نہیں کرنا وہاں اب اتنی دیر میں بچے نے آپ کی کہا کیا بات سنی ہے اور کہاں تک عمل کرنا ہے گھر میں ہی تھوڑی سی تربیت یوں تو بالکل چھوٹوں کی گھر میں ہی تربیت ہو اس کے علاوہ جو بڑے ہیں ان کو بھی اچھی چیزیں پڑھائی جائیں اچھا لٹریچر پڑھایا جائے اچھوں کی زندگی کے احوال بتائے جائیں تو وہ ایک چیز کو اپنے اوپر فالو کرنے میں اپنے اوپر آن کرنے میں اس کو لینے آسانی ہو جاتی ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہندو ماؤتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں فوراً فوراً نتیجہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے نتیجہ نہیں نکلتا کچھ اور ہی آتا سامنے پھر وہ ہم سکھانے میں جو ہم سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو کراس کر دیتے ہیں جی ہاں غصے سے سکھا رہے ہوتے ہیں یا جلد بازی سے سکھا رہے ہوتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بات کسی نے کہی کہ جیسے گاڑی جا رہی ہوتی ہے نا روڈ پر چلتے چلتے ایکسیڈینٹ ہو گیا جان بچ گئی باہر نکلے لڑنا شروع ہو گئے ایکسیڈینٹ سے بچ گئے لڑکڑے مر گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس وقت تھوڑا سا بچ جائیں تھوڑا سا تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں اس کے بعد پھر نتائج جائیں گے فوری نتائج نہیں آتے کبھی بھی اچھے نہیں آئے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں نا چالیس سال حضور علی صاحب وسلم نے ایک اخلاق کا اعلی اخلاق کا نمونہ پیش کیا بالکل اس کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا پھر لوگوں نے کیا کیفیت ہوئی اس کے بعد بھی پھر لوگ آہستہ آہستہ دامن اسلام میں آنا شروع ہوئے بالکل لیکن پھر جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں ہو پھر جو کافی سارے معاملات ہیں وہ ظاہر ہوئے لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے صحیح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چودہ سو عمر میل کا حکمران تھے یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے انداز پرانی کس سے سیکھا صحیح صحیح نبی او او پاک علیہ السلام آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ایک چیز چلتی چلی گئی چلتی چلی گئی کتنی وسیع جگہ بنا اور پھر بڑوں کے ادب کے حوالے سے خود نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کے گھرانے سرکار کے صحابہ کی طرف سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح کردار وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام جب حضرت فاطمۃ الظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمۃ الظہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیمن کھڑے ہو جایا کرتی تھی نبی پاک علیہ اللہ کے ادب کے لیے پھر سرکار ع علی وکار علیہسلاۃسلام کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتی تھی اور اپنے جگہ پر اپنے ساتھ بٹھایا کرتی تھی یہ کیا تھا یہ اپنے والد کا ادب تھا اگرچہ نبی علیہ السلط السلام رحمت للعالمین ہے جان عالم ہے مگر وہاں والد کا رشتہ بھی تھا سیدہ فاطمۃ رضی اللہ و تعالی عنہ نے اپنے عمل سے بتایا کہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے پھر نبی اکرم علیہ السلاۃ السلام کا انداز شفقتوں والا تعظیم والا کیوں کہ دیکھے ادب و تعظیم جو بھی ہے وہ سرکار عاری وقالیہ صلاحت وقالِ وسلام ہی کا سکھایا ہوا ہے شیب حضرت فاطمۃ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تو سرکار ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے <تصفح> <تصفح> <تصفح> ہرے, ہرے, <تصفح> اگرچہ آپ عمر میں چھوٹی تھی آپ کی صحافزی تھیں مگر ان کو مرتبہ دیا مقام دیا کھڑے ہو جاتے اور آپ ان کی پیشانی کو بوسا دیتے اور اپنے ساتھ اپنی جگہ پر آپ کو بٹھایا کرتے تھے تو یہاں سکھایا گیا ہے کہ دیکھیے دونوں طرف سے ہونا چاہیے بڑوں کو بھی شفقت کرنی ہے اور چھوٹوں کو بھی بڑوں کی تعظیم وہ ادب کرنا ہے اس جہت پر اگر ہم بات کریں گے تو فی زمانہ غلام عیدین بھائی ہم کیسے کیونکہ دیکھیں آج کل ہے بڑا ماحول خراب نا تو فی زمانہ ہم کیسے بڑوں کی ادب کی طرف راغب ہو سکتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے دوست کو دیکھتے ہیں وہ اپنے باپ کو گھاس نہیں ڈالتا اپنے بڑے بھائی کو پوچھتا نہیں ہے مگر دوستوں پر وہ پیسہ بھی خرچ کرتا ہے اس پہ ان کے لیے ان پر دھیان بھی چھڑکتا ہے جب اس طرح کا ماحول ہے تو اس زمانے میں ہم اپنے اپنے بڑوں کا ادب کس طرح کریں جی بالکل معاشرہ ہمارے سامنے اور واقعی یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں آئے دن خبریں بھی آتی ہیں یہاں تک آتا ہے کہ بیٹے نے باپ کو مار دیا سمہ معاذ اللہ ان میں باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن مین اور بنیادی اور بیسک باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات تو یہ کہ علم کی کمی ہے ٹھیک ہے والدین کے حقوق نہیں پتا والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو یہ پتا نہیں ہے بس دو چار باتیں رٹلی ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کے ماں کی دعا جنت کی ہوا اصل ان کے بل... کیا حقوق ہے وہ بھی بچپن میں کہا وہ بھی شاید گاڑی اور آپ دیکھیں گا اور رقشے کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی نا فرمانا اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں تو اب ایک تو علم کی کمی بنیادی طور پر پھر اس علم کی کمی ہی کی وجہ سے اب چونکہ ہم نے ادب کرنا ہے ادب کو اپنانا ہے عزت و تعظیم کرنی ہے اور چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے تو اس کا طریقہ اور اس کو اپنانے کا انداز یہ ہوگا کہ بندہ دو چیزوں پر غور کرے کہ اس کے فضائل کو پڑھے چونکہ کسی بھی چیز کو اہمیت دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ ایک تو اس کا فائدہ اور اس کا نقصان دیکھا جائے تو اب ادب کرنے کے کیا فوائد ہیں وہ فوائد ہمیں فضائل اور فضیلتیں پڑھنے سے ملیں گی کتابوں کی فضیلتیں جو ابھی بھی بیان, بیان کی صحبت صحبت میں ملیں گی ابھی بھی جو اس کی فضیلتیں ہم نے بیان کی ہیں کہ جو بڑوں کا ادب کرے گا تو اللہ تعالیٰ خالی <سؤال> اسی اک... روایت کو لے لینا کہ جس نوجوان نے کسی بوڑھے کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ بڑھاتے میں ادب و احترام کریں گے تو اسی طرح پھر اس کے نقصانات پر غور کرے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو پھر میرے ساتھ بھی جو ہوگا وہ ہوگا دنیا دیکھے گی تو پھر اچھا دوسرا یہ ہے کہ بندہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جو با ہیں ہے صحیح با لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کو ادب ملے گا हुँ. اور بے ادبوں کی صحبت میں بیٹھے گا جو آج کل دوستوں کا ماحول ہوتا ہے हुँ. تو وہ ایسے دوست کی صحبت میں بیٹھے گا جو اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے हुँ. یا اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اسی طرح سیکھیں اس گے اثرات جراثیم آئیں گے اس کے اندر سب سے پہلے صحبت بد کو چھوڑ کر اچھوں کی صحبت اپنانا پڑے گی ادب والوں کی صحبت اپنانا پڑے گی اور اس بات کو بار بار یہ دعائیہ انداز میں کہتا رہے کہ محفوظ صدا رکھنا شہاب بے سے بھی نہ کبھی سرزت کبھی بے ادبی امین تو اچھی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ شاء با ادب بن جائیں گے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں جی سنائیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پیارے محسن بھائی آپ کا اسلام بہت ہی پیارا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے بڑوں کا ادب اپنے ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے اور اپنے استاد کا ادب کرنا چاہیے اور اپنے پیرو و کا ادب کرنا چاہیے اپنے بڑے بہن بہنوں کا ادب کرنا چاہیے اور اپنے دادا دادی کا ادب کرنا چاہیے اور بڑوں کی آپ زبان نہیں چلانی چاہیے بڑوں کا کہنا بھی ماننا چاہیے اور مائ کرام کا ادا بھی کرنا چاہیے بڑوں کے آگے نہیں چلنا چاہیے استاد کے آگے نہیں چلنا چاہیے ہمارا مبنی مقصد کیا ہے مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے بس آج وافر مع میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ آپ کا جو انداز ہے اللہ نے چاہا آپ اچھے عالم دین مبلغ دعوت اسلامی مفتی اسلام بنیں گے اللہ نے چاہا ماشاءاللہ کتنے پیارے انداز میں دیکھیں یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے ابھی غلام محدودین بھائی نے فرمایا نا کہ جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر آئے گا تو اگر آپ بڑوں کا ادب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جو بآدب ہیں یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ ایک چھوٹا سا مدنی مننا ہے اس نے کتنی پیاری پیاری باتیں سکھائی یقیناً یہ ان کے والدین کی طرف سے ان کی تعلیم ہوگی یہ مدرسہ مدینہ میں پڑھتے ہوں گے یا یہ مدنی چینل کے ذریعے سنتے ہوں گے تو ان کے ذہن میں یہ پیاری پیاری باتیں بیٹھی ہیں اگر آپ بھی با بننا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اپنے بچوں کو با بنانا چاہتے ہیں دیکھیں صرف ادب کو طلب کرنا کہ میرا ادب کیا جائے میری تعظیم کی جائے یہ اپنی جگہ ہے مگر جب کسی چیز کے تعلیم نا تو اس کو سامنے والے کے ذہن میں پیدا کرنے کے لیے آپ کو تربیت بھی تو کرنا پڑے گی نا اگر آپ بڑے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعظیم ہو آپ کا ادب ہو آپ کا معاشرے میں مقام ہو تو آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز میں کریں مدنی چینل دیکھیں گھر والوں کو دکھائیں مدنی ماحول سے وابستہ ہوں آپ مدنی کافروں میں سفر کریں مدنی مذاکروں میں آئیں تو انشاءاللہ اللہ ادب و تعظیم اور بڑوں کے احترام کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا خالد بھائی آپ کچھ فرمانا چاہیں یہ اب ہمارا زمانہ کے احوال آپ کے سامنے ہیں تو کچھ ہمارے زمانے کے احوال اور پھر ادب و تعظیم کا رویہ یہ کس طرح ہو ادب و تعظیم کا رویہ یوں ہی کہ ایک تو اس کے فضائل فوائد پر غور کرے پھر ایک روایت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے میں پڑھ کر سناتا ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, عنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے صدقے مکال سچ بولنا اکل حلال حلال کھانا تعلیم کی حاجت روائی امانت کی حفاظت شرم و حیا پڑوسیوں سے اچھا خو... اچھا سلوک مہمان کی توازو اور بڑوں کا احترام چھوٹوں کا لحاظ اور ماں باپ کی خدمت نسیب فرمایا پیاری پیاری بات بات ایک ہی حدیث میں مبو مبو بیان فرما دی فرما اس کے ساتھ رشاد فرما ہے اور یہ اخلاق محمدی کا صرف ایک کرشمہ اللہ اکبر کیا بات ہے یہ ساری چیزیں یوں عطا ہو جاتی ہیں اللہ اللہ کہ بڑا مشہور مکولہ ہے با ادب با نصیب جو ادب کرتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے ابن سکا مردود ہوا ٹھیک ہے کس لیے ہوا بے ادبی کی وجہ یہاں مفتی احمد خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات رشاد فرمائی وہ جو حدیث مارکیٹ شروع میں ہم نے پڑھی نا کہ جو ہمارے چھوٹوں کی تاز... چھوٹوں پر شفقت رہت رہت करे करे بات بات بات نہ کرے بڑا تعظیم نہ کرے وہ ہمیں سے نہیں اس کے تحت فرمایا کہ بڑائی بہت سی قسم کی ہے رشتے کی بڑائی ہے علم کی بڑائی ہے تقوی کی بڑائی ہے عمر کی بڑائی ہے یہ ساری بڑائیاں تو ہیں ان میں سے نہ ہم رشتے کی بڑائی سمجھنے کے لیے تیار ہیں نہ تقوے کی حتیٰ کہ اللہ والوں کی بے ادبیاں بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ ہے ایسا لوگ کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں اگر یہ نہ پائی جائیں اور ہم با ہو جائیں با کردار بن جائیں گے کیا بات ہے جو با ہوتا ہے وہ وہی با کردار بالکل با ادب با ہوگا اس کا کیا کردار بنے گا صحیح بے ادب بد نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کرے آمی، ہمیں با ادب بنائے ہماری نسلوں کو با بنائے دونوں طرح کا ادب دیکھیں ایک دینی ادب ہے وہ اور ایک دنیاوی طور پہ جو ادب ہوتا ہے جو اخلاق ہوتے ہیں جو مینرز ہوتے ہیں بڑوں کے لیے وہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے علماء کا ادب دیکھیں آج معاشرے میں علماء کا ادب و احترام اس میں کمی واقع ہو گئی جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں نوجوان نسل بگڑتی جا رہی ہے ادب و تعظیم کا مقام نیچے کی طرف تنزل کی طرف جاتا جا رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کے اندر بڑوں کا ادب احترام پیدا ہو چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو چاہے وہ تقوی کے اعتبار سے ہو چاہے وہ عمر کے اعتبار سے ہو چاہے وہ آپ کے مرتبے کے اعتبار سے ہو جو آپ سے بڑا ہے اس کا ادب کیجیے اس کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے علم والوں کی صحبت اختیار کیجیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے انشاءاللہ بعدب با نصیب بڑوں کا ادب نصیب ہوگا اور دنیا اور آخرت کی برکت نصیب ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو قبول فرما کر ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے آمین بجاین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل صل اللہ